کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسم کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپن رحمت کچھ نہ کرے گا ان سے تو کہا گیا کہ جنگ میں جاؤ نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم